تم فرماؤ اے کتابیو کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو آمان لائے اسے ٹیڑا کیا چاہتے ہو اور تم خود اس پر گواہ ہو اور اللہ تمہارے کوتکوں برے امال کرتوت سے بے خبر نہ ہو